حمد اللہ اما بعد ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ یہ سلسلہ کئی مہینے سے جاری ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ارض محشر کے متعلق بات کریں گے جیسا کہ پچھلے ہفتے شروع کیا گیا بتایا گیا کہ محشر کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے کہ کہاں سے لوگ حشر ان کو کیا جائے گا اور کس طرح کیا جائے گا اور وہ لوگ کہاں جمع ہوں گے اور جس زمین پہ جائیں گے لوگ اس کی صفت کیا ہے اور اس کے بعد کون سے اعمال وہ اعمال ہے جس سے قیامت کے دن ارد محرم میں لوگ خوش ہوں گے اور ان کا کو فائدہ پہنچائے گی اور کون سے وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اور عذاب میں مبتلا رہیں گے آج کے درس میں ان شاء اللہ ایک اہم مسئلہ ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ ارد محشر میں کون سے اعمال کیا جائے گا اس میں کیا کیا ہوگا میں انشاءاللہ اللہ کچھ اکثر مسائل ابھی اس درس میں ذکر کریں گے اور کچھ تفصیلات انشاءاللہ, انشاءاللہ اس کے لیے خاص درس ہوں گے کہ ارد محشر میں کون سے کون سے اعمال کیا جاتا ہے ہم لوگ تو سنتے ہیں کہ ارد محشر میں لوگ جائیں گے سنتے ہیں کہ حساب کتاب کیا جائے گا کتاب اللہ دیں گے اور بہت سارے مسائل ہم لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی ترتیب نہیں جانتے ہیں کہ یہ کب ہوگا اور یہ کب ہوگا اور کتاب کب اللہ دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کب آئیں گے حساب کے لیے اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً آئیں گے ارد محشر پہ کے مدت کے بعد آئیں گے یہ اکثر باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے جو پچھلے درس میں تقریباً ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ جب ارد محشر پہ جمع ہوں گے اکٹھے ہو جائیں گے اور ایسی زمین پہ رہیں گے جس میں کوئی نشانی نہیں ہے کسی کے لیے نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی زمین نہ کوئی درخت ہے نہ کچھ بھی ہو لوگ ایک لائن سے کھڑے رہیں گے آگے پیچھے بھرے رہیں گے اور بالکل کسے رہیں گے یعنی آپس میں قریب قریب رہیں گے بھیڑ رہے گی مجمع بالکل بھرا رہے گا اللہ سبحانہ ہو تمام لوگوں کو جمع کریں گے جتنا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو لے کر آخری فر تک جو اس دنیا میں رہے گا مومن لوگ فاسق لوگ کافر لوگ سب اسی جگہ میں ہوں گے جمع ہونے کے بعد پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ لوگ آئیں گے بغیر کپڑے کے ننگے پاؤں ننگے بدن اور وہ لوگ سادگی کے ساتھ آئیں گے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جو اس نے جمع دنیا میں جمع کیے اور یہ باتیں تو اکثر پچھلے درس میں ہو چکی ہے یہ لوگ جب ارد محشر پہ آئیں گے تو لوگ یہاں ارد محشر میں کھڑے ہوں گے پریشانی میں رہیں گے اور ایک دن کے معاملہ نہیں ہے پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ تقریباً پچاس ہزار سال تک لوگ انتظار کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبد اللہ حدیث ہے کہیں تو لائم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ کے حال کس طرح ہوگی جب تم لوگ قیامت اردے محشر میں کھڑے ہو جاؤ گے یعنی حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہو جاؤ گے پچاس ہزار سال تک تم لوگ انتظار کرو گے اور اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ پچاس ہزار سال تک تم لوگ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں تو پچاس ہزار سال دنیا پچاس ہزار سال نہیں ہوتی ہم لوگ اگر بہت زندگی دنیا میں رہتے ہیں تو بہت سال ایک سو دو سو سال اور تاریخ اگر دیکھا جائے جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کی پچاس ہزار سال بھی نہیں ہوا تو یہ اسی لیے آخرت کی مکشر کی زندگی دنیا کی زندگی سے لمبی ہے اور وہ ایک ہی دن ہوگی یعنی قیامت کی دن ایک ہی دن ہوگا کوئی دو دن نہیں ایک ہی دن لیکن یہ دن بہت ہی لمبا ہے خمسین الف ایک دن اتنا ہی لمبا ہوگا کہ وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے سورج پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان لوگ کا پسینہ ہوگا جو زیادہ نیکی کرتا ہے اس کی اس کے کم پسینہ ہوگا اور جو اللہ سے دور رہتا ہے برائیاں زیادہ کرتا رہتا ہے اس کے پسینہ زیادہ ہوگا تو یہ پیچھے تقریبا پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کس طرح لوگ رہیں گے خوشی کی حالت میں نہیں رہیں گے بالکل پریشانی کے حالت میں رہیں گے انبیاء صالحین مومن لوگ کے علاوہ تمام لوگ تمام انسان لوگ پریشان رہیں گے حتی کی مومن لوگ مکمل پریشانی ختم نہیں ہوگی ان لوگ سے اگر اکثر تو پریشانی ختم ہوگی لیکن پھر بھی یہ منظر کی گھبراہٹ رہے گی دل میں یہ چیز دیکھ کر ان لوگ کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف آگا گئے جیسا کہ انشاءاللہ اگلے بات ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن کے حال کس طرح ہوگا اس وقت کافر کے حال پتہ ہے کہ کافر لوگ خوف کے حالت میں رہیں گے بالکل پریشان رہیں گے یہ لوگ خوف کی حالت اور سر جھکا کے وہ لوگ رہیں گے اور پسینہ میں ڈوبے رہیں گے اور مومن کی حالت جیسا کہ پچھلے درس میں بھی کچھ اشارہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے حال مومن کی حالت بہت اچھی ہوگی اور مومن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مومن ایک طریقے نہیں ہوتے ہیں ایک طبقہ نہیں ہوتے ہیں مومن میں کتنا فرق ہے جو کچھ مومن اتنا ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ جس طرح انبیاء صالحین ہوتے ہیں امبیا ہوتے ہیں ان لوگ کے ایمان سے بڑھ کر کسی کے ایمان نہیں ہے ایمان کے بعد صحابہ اور اچھے لوگ کے بھی ایمان ہے اور ہم لوگ کے ایمان ان لوگ سے تو بہت ہی کم ہے اسی لیے ہر ایک انسان اپنے ایمان کے حساب سے اور عمل صالح کے طور پر وہ ارد مشر میں اس کے زیادہ خوف ہوگا یا کم ہوگا اسی طرح پسینہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اس کے اعمال کے مطابق مومنوں کا حال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوں گے جو لوگ نیک صالح ہوتے ہیں اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور خاص کر وہ لوگ جو پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ آٹھ قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان لوگ کے, ان لوگ کے دھوپ قریب نہیں آئے گا بتا گئے کہ سارے لوگ دھوپ میں رہیں گے آٹھ قسم کے لوگ ہیں ایک حدیث میں سات ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے حدیث میں آٹھواں ہے تو یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ عرش کے نیچے رہیں گے اور عموماً یہ لوگ متقی پرہیزگار جو اللہ سبحانہ ہو تعالی سے خوف رکھتے ہیں یہ ان لوگ کی صفت ہے یہ لوگ ڈرے رہیں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ کے خوف مکمل ختم کر کے اپنے عرش کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھیں گے اور جو ان میں سے مومن لوگوں میں سے جن کے اندر یہ آٹھوں صفات نہیں ہیں جو پچھلی دس میں ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ان لوگ کے صورت تو قریب رہے گا پسینہ کچھ آئے گا لیکن اتنا ہی آئے گا جتنا وہ لوگ برائی کی اس لیے ہم لوگ بھی اتنا م... ہم لوگ کی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے اس لیے ہم لوگ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کے دن ارد محشر میں ہم لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہم لوگ رہیں گے امید تو رکھیں گے دعا کریں گے کوشش کریں گے لیکن انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ضرور میں, میں بھی اس طرح رہوں گا جیسا کہ کچھ لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں سوچتے ہیں انسان اپنے آپ کی تعریف نہ کرے ہمیشہ انسان خوف کے حالت میں رہے اور دعا کرے تمنا کرے اور کوشش بھی کرے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ ہو اس کو محفوظ رکھے اور اسی طرح بتا گیا کہ مومن لوگ عرض محشر پہ یہ جو پچاس ہزار سال ہے ان کے لیے کس طرح گزرے گا بتا گے کہ عام کافر کافروں کے لیے پچاس ہزار سال کے جو برابر یہ دن بہت ہی لمبا اور بہت ہی طویل ہے اس لیے وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے تنگ ہو جائیں گے اور مومن لوگوں کے لیے اتنا پریشانی نہ ہوگی مومن لوگوں کے لیے یہ وقت بہت ہی کم گزرے گا کچھ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ظہر سے مغرب کے وقت تک ہے یعنی جس طرح ظہر سے مغرب کے وقت ہم لوگ گزارتے ہیں گرمی میں کم سے کم تین گھنٹہ دو گھنٹہ آج کل ٹھنڈی کے موسم آنے والا اس میں دو تین گھنٹہ رہتا ہے تو اتنے ہی مومن لوگ کیونکہ وہ لوگ پریشان نہیں رہیں گے تو یہ لوگ اس وقت کے احساس بھی نہیں کریں گے اس لیے وہ لوگ پریشان نہیں ہیں تو اس لیے ان لوگ کے کوئی یعنی اس دن اور یہ وقت ان لوگ کے لیے بہت ہی جلدی گزرے گا اور دوسرے حدیث بلّہ کے رسول فرماتے ہیں یوم القیامہ ابو حریرہ کی حدیث ہے یوم القیامت عین کہ قدر ما بین گوہری والعصر کہ مومنوں کے لیے قیامت ارد محشر پہ کھڑا ہونا ان کے نزدیک اس طرح وقت گزرے گا جس طرح زہر اور اثر کے درمیان ہے اور ایک روایت میں آتا ہے ظہر سے مغرب تک یعنی ہر مومن اپنے ایمان کے طور پر اگر آپ کے ایمان مضبوط ہے آپ کے ایمان زیادہ قوی ہے تو آپ کو وقت, کم, وقت کے کم احساس ہوگا اور اگر آپ کی انسان کے ایمان کمزور ہے اور جتنا کمزوری ہوگی ان کے ایمان میں اتنا ہی اس کو یہ وقت کے احساس ہوگا اور پریشانی اس کو لاحق ہوگی اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام ارد محشر میں کس طرح رہتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم لوگ جیسا کہ جانتے ہیں ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے افضل کوئی نہیں ہے کوئی بھی انسان دنیا میں چاہے کتنا بھی نیکی کرے وہ امبیا کے درجہ کبھی نہیں پا سکتا ہے یہ تاکید میں کرتا ہوں کیوں کیونکہ انبیاء کے متعلق خاص کر ہم لوگ کے ملک میں جو تصوف والے ہیں جو اعلیٰ درجے والے انوں کے عقیدہ کے اولیاء کے رتبہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے اور اس طرح عقیدہ رکھنے کی کفر ہے امبیا سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے چاہے انسان کتنا بھی ولی ہو چاہے اللہ اس کو کتنا بھی کرامت دے وہ کبھی کسی نبی کے درجے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے انبیاء اللہ کے نزدیک سب سے افضل لوگ ہیں اور ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ہے ارد محشر میں سب سے اچھی حالت ان انوں کی حالت ہوگی اور جنت میں وہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تمام لوگوں سے اچھی حالت پہ رہیں گے تو انبیاء علیہ الصنت وسلام کس طرح رہتے ہیں آئیے دیکھتے کہ انبیاء کے حالت کس طرح ہوتی ہے انبیاء کے حال جتنا بھی سوچو اس سے بہتر ہے وہ لوگ قیامت ارد محشر میں جو خوف ہوگا لوگ ڈرے رہیں گے پریشان رہیں گے ان لوگ کو ایک بھی یعنی ذرے کے برابر خوف نہیں رہے گا لیکن گھبراہٹ کچھ ہوگی فرق خوف میں اور گھبراہٹ میں گھبراہٹ یہ ہے کہ انسان یہ منظر دے کر اللہ کے غضب دے کر یہ حالات دے کر اس کے دل میں کچھ نہ کچھ باتیں یاد آتی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور وہ جو ذرہ جو خوف ہے یعنی وہ اپنے گناہوں یا عذاب کے خوف سے یا اللہ ان لوگ کو عذاب دیں گے یہ انشاءاللہ شاء ان کے دل میں نہیں ہوگا کیونکہ انہوں کو اللہ صبح پہلے دنیا میں مطمئن کرا چکے ہیں کہ تم کے درجہ دنیا میں بھی اچھی ہوگی تم کے حالات دنیا میں بھی صحیح اور آخرت میں تم لوگ کی حالت رہے گی اچھی رہے گی اس لیے ان لوگ اللہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بالکل بھروسہ اور یقین ہے انبیاء کی حالت بہت اچھی ہوگی وہ لوگ ارد محشر میں یہ جنت سے پہلے یہ جو ارد محشر ہے یہ جنت سے پہلے اور جنت میں تو عزت ملے گی لیکن ارد محشر میں جب اکثر لوگ خوف میں رہیں گے تو لوگ معزز رہیں گے انبیاء کرام اور اچھی حالت پہ رہیں گے دھوپ کے بالکل نہیں لگے گی بلکہ اللہ سبحان کے عرض کے سائے کے نیچے رہیں گے اور خوش رہیں گے ان لوگوں کو کوئی تکلیف راحت نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک ممبر ہوگا قیامت کے دن ارد محشر پہ سارے لوگ کھڑے رہیں گے پریشان رہیں گے لیکن مومن لوگ کے لیے جتنا ایمان مضبوط اتنا ہی ممبر دیا جاتا ہے اور خاص کر انبیاء کو نور کے ممبر دیا جاتا ہے عام ممبر نہیں ہے کہ جیسا کہ یہ ممبر ہے کتنا بھی خوبصورت نہیں وہ نور کے ہے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن احبان کے روایت ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان علی کلی نبی قیامتی من نور کہ قیامت کے روز یعنی ارد محشر پہ ہر نبی کے لیے نور کے ایک ممبر ہوگا وہ ان لالا اقول ہاں وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور میں سب سے بلند اور سب سے زیادہ نورانی منبر پر بیٹھوں گا جو کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم کے رتبت اللہ کے نزدیک سب سے اونچی ہے اسی لیے ارب مشٹر پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء کو تنور دیں گے ممبر سب بیٹھے رہیں گے کتنا انبیاء کی تعداد یہ پہلے بہت پہلے جو گزر چکا ہے بتایا گیا کہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے کچھ علماء اگر کچھ روایت ملاتے لاتے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن حدیث ضعیف ہے لیکن پھر بھی امبیا کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اتنا زیادہ ہم لوگ اس کے بارے میں ہم لوگ کو پتا نہیں بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے ایک لاکھ کے قریب ہے اس سے زیادہ ہے اس سے کم ہو سکتے ہیں تو ہم نبی کے لیے ایک منبر رہے گا اور یہ منبر نور کے ہوگا اس میں بیٹھیں گے اور وہ لوگ اس میں آرام کریں گے اور سب سے زیادہ اونچے منبر کس, کس کا ہوگا اور سب سے زیادہ نور یعنی نورانی اور اس میں زیادہ روشن دار زیادہ کون ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر تو یہ اللہ کے رسول کی ایک فضیلت ہے اور تمام انبیاء کے ایک خاص فضیلت ہے کچھ روایت میں آتا کہ ہر مومن کے لیے ممبر ہیں تو اس لیے یہ دلیل دوسرے حدیث میں آتا ہے تو نور مومنوں کے لیے ممبر نہیں ہے مومنوں کے لیے کرسیاں ہوں گے نور کے ہوں گے اس لیے عرش کے نیچے بیٹھیں گے اور وہ لوگ کھڑے نہیں رہیں گے جیسے عام لوگ ہیں مومن لوگ کرسی پہ بیٹھیں گے اور انبیاء کے لیے ایک ممبر ہوگا ہر نبی کے رتبت اور عزمت اللہ کے نزدیک جتنا ہوگی اتنے اس کے نمبر اونچا اور اس کے منبر میں نور ہوگا دوسری بات یہ ہے تیسری بات اللہ کے رسول بھی فرماتے و علی حوض ایک حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے میری م... میرا منبر کہاں رہے گا حوض پہ ہوگا اللہ کے رسول کے حوض پہ ہوگا اور حوض کی صفت ابھی ذکر کریں گے تو تین بات دو ہوگے تیسری یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک لیوا ہے ایک جھنڈا ہوگا ہر نبی کے ایک جھنڈا ایمان اور ایک جھنڈا ہوتا ہے اور تمام کے قوم والے ان کے پیچھے ہوں گے اور تمام انبیاء کے جھنڈا اللہ کے رسول کے جھنڈے کے پیچھے ہوگا یہ اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے ابو سعید خدی ہی فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں یعنی اللہ کے رسول فخر کے طور پر نہیں کہا بیان کرنے کے لیے کہا اور میرے ہاتھ میں ہم کا جھنڈا ہوگا اور یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں اس روز آدم سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو اور سب سے پہلے میری زمین میں شک ہوگی نے قبر سے میں نکلوں گا تو اللہ کا رسول نے بیان کر چکے کہ جھنڈا ہوگا اللہ کے رسول کے پاس اور تمام امبیا کے جھنڈا ان کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے چوتھی بات امبیا کے ایک اور کیا دیا جائے گا ان لوگ کے لیے ایک حوض دیا جائے گا ہوز اس کو کہتے ہیں جیسا کہ اس میں پانی رہتا ہے پینے کے ہر نبی کو ہوگا اور ہر نبی کے متبے اس پر ایمان لانے والے افراد ان کے پاس جا کے پانی پئیں گے اگر کوئی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے صحیح طریقے سے وہ اللہ کے رسول کے حوض سے پئیں گے اور یہ آئے گا انشاءاللہ اور جو لوگ حضرت موسی پر مسعلی صلاح والسلام کی اتباع کرتے ہیں یعنی ان کے زمانے میں جو موجود تھے ان کے دین پر تھے اور اسی اسلام پر مرے وہ لوگ حضرت موسی کے حوض پہ جائیں گے پانی پئیں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت کے حدیث ہیں ان لِكُلِّ نبی ان علی ہر نبی کے لیے ایکز ہوگا حوز کہ پول پانی کے ہوتا ہے جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا تباہم اکثر واری کہ ان میں سے ہر نبی یہ فخر کرے گا یعنی اس کو شوق ہوگا اور اچھا لگے گا کہ کس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں پانی پینے کے لیے یہ کب کتنا ہوں گے جتنا لوگ دنیا میں ان پر ایمان لا اتنے ہی ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہ ان تباہ ہر ایک فخر کرے گا کہ کس کے پاس زیادہ لوگ آتے پانی پینے کے لیے پھر اللہ کا رسول فرماتے وہ ان لارجو انقن اکثر معردہ اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے کیونکہ اللہ کے رسول کے امتی زیادہ تھے اور یہ حدیث ترمیزی میں اور حدیث صحیح ہے تو یہ دیکھیے ہر مرح... ہر چیز امبیا کو دیا جاتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کے رسول کو آگے رکھا جاتا ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول شفات کریں گے اور یہ امبیا بھی کریں گے لیکن اللہ کے رسول کے جو شفات ہے وہ بہت ہی الگ ہے تمام امبیا سے اللہ کے رسول کی سفارش اور شفات کئی مرحلے پہ ہوں گے ہر جگہ پہ اور کچھ امبیا کے جو سفارش ہے جو حدیثوں میں ثابت ہے وہ یہ حساب کتاب کے بعد ہے تو انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور یہ سفارش کے مسائل شفاعت کے مسائل ان خاص درس ہوگا اور کچھ مسائل ابھی کچھ دیر بعد ذکر کریں گے اور اللہ کے رسول کے ایک طرح کی سفارش کریں گے ایک بار سفارش کریں گے تاکہ لوگ حساب کتاب اللہ کرے دوسرے بار کریں گے تاکہ جنتی لوگ جنت داخل ہو جائے تیسرے بار کریں گے تاکہ جو کبائر کبیرہ گنا کرنے والے کو اللہ جنت جہنم سے نکال کر اور کو جنت میں داخل کرے اور چوتھی بار اللہ کے رسول کریں گے ایسے لوگوں پر جو لوگ کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو چکی ہیں انہیں نے جنت میں جانے کے مستحق نے جہنم میں تو اللہ کے رسول کی شفاعت آئے گی تو لوگ جنت میں جائیں گے یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات دی گئی ہے یہ خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفاعت کے خاص مسائل انشاءاللہ اللہ بعد میں ذکر کریں گے یہ پانچ ہو گئے اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آخری میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو تمام اقوام اپنے نبی کے پیچھے آئیں گے مومن لوگ جو مومن ہوں گے ہر ایک اپنے نبی کے جو اتباع کرتا اس کے پیچھے جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ منظر مجھے دکھایا گیا ہے اللہ کے رسول فرماتے رائی تو کہ مجھے دکھایا گیا الرجلان کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ دو صرف مومن تھے اور ایک نبی کے ساتھ ایک ہی ہیں اور کچھ انبیاء کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے ہیں میں نے دیکھا اتنا زیادہ لوگ آ رہے تھے کسی نبی کے پیچھے سواد یعنی بالکل زیادہ لوگ تھے تو میں نے کہا کہ میری امت ہے کہا گیا نہیں یہ آپ کی امت نہیں یہ موسا کی امت ہے پھر اس کے بعد اور بڑی جماعت آئی تو کہا گیا یہ اللہ کے رسول یہ محمد آپ کی امت یہی ہے تو اللہ کے رسول کی امت سب سے زیادہ ہوں گے اور اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں کہ تم لوگ شادیاں کیا کرو اولاد لایا کرو کیونکہ قیامت کے کی دن میں تم لوگ پر فخر کروں گا آج کل دو تین بچے کے علاوہ اس کے بعد دنیا اللہ پر توقل کہاں رہ گئے ایک دو بچے ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے بس کافی ہے کون کھلائے گا کون پلائے گا انسان نہیں جانتا کہ کھلانے والے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اللہ صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ تربیت کرو آپ ان کو دین پر قائم رکھو اور روزی کے مسئلہ یہ اللہ کے اوپر ہے آپ جتنا محنت کرو گے اللہ اتنے ہی دیں گے لیکن ہم لوگ ہدایت کے مسئلہ جب ہوتے کہ اللہ ہدایت دیں گے اور تربیت کے مسئلہ ہوتا تو اللہ اس کو صحیح کریں گے اور جہاں روزی کے مسئلہ انسان نیکی بھی چھوڑ دیتا دنیا کی خاطر افسوس کی بات یہ ہم لوگ یہ کافروں کی ایک عادت بنا لی ہے اور یہ غیر مسلمانوں سے سیکھ لیتی اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اولاد پر فخر کریں تو آپ زیادہ اولاد لے کر آؤ میں کہتا ہوں تاکید کے طور پر کہ زیادہ اولاد ہونا چاہیے اور جو کم لاتا وہ اس کے دل میں توقل اللہ پر کم ہے چاہے کتنا بھی بہانا لگائے وہ کم ہے کسان کو لانا چاہیے اور تربیت بھی دے تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ ہوتا اللہ کے رسول تمہارے اولاد پر فخر کرے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول فخر کرے کہ یہ بندہ میری امت کے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو اس لیے اللہ کے رسول ساسن فرماتے کی تمام لوگ عورت علی تعلییہ یہ مجھے دکھایا گے تو قیامت کے دن آخری میں تمام متبین مومن لوگ اپنے انبیاء کے پیچھے جائیں گے یہ انبیاء کے مقام اور یہ چھ چیز ہے کے لیے ثابت ہے اگر آپ اس کے علاوہ کچھ لوگ اور بتاتے ہیں کہ یہ ملے گا وہ ملے گا یہ ثابت نہیں یہ صرف یہی چھ چیز ہے یہ خصوصیات ہیں انبیاء کے خصوصیات میں سے ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گی اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اب یہاں عرض محشر پہ یہ ارد مشر جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اس میں اعمال ہوں گے اور اس کی ترتیب کس طرح ہے یہ تقریباً گیارہ اہم اعمال ہے بے چند اہم ذکر کرتا ہوں اور کچھ چیزیں کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ اگلے دروس میں ذکر کروں گا سب سے پہلے کام جب لوگ مریں گے تو ارد محشر پہ آ کے کھڑے ہوں گے اور ارد محشر میں بتایا گیا کہ لوگ ایک دو دن نہیں پچاس ہزار سال کے مقدار یعنی اتنا لمبا دن میں کھڑے ہوں گے جس کے مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہو اور لوگ خوف میں رہیں گے پریشان رہیں گے جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ کافر لوگ بالکل یعنی خوف کے حالت ذلت کے حالت میں رہیں گے مومن لوگ حسب ایمان کے طور پر وہ لوگ رہیں گے جس کے ایمان مضبوط ہے وہ اور اس کے خوف اور کم رہے گا اور جس کے دل میں زیادہ کم ایمان ہے اور غلط کام زیادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کچھ خوف ہوگا اور وہ بھی کچھ مبتلا ہوگا اور انبیاء کی حالت ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ یہ ذکر تو سب سے پہلے لوگ جمع ہوں گے اور کھڑے ہوں گے پچاس ہزار سال تک اور یہ پچاس ہزار سال کے اندر کی مقدار جو یہ جو لمبا دن ہے اس میں کیا ہوگا یہ پہلا کام کہ لوگ کھڑے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ تنگ آ جائیں گے اور لوگ کھڑے ہو کے پریشان ہو جائیں گے کیا کریں گے وہ لوگ پیاسے ہو جائیں گے سارے لوگ پیاسے ہو جائیں گے سب تمنا کریں گے کہ کوئی بھی ہمیں پانی پلا دے تو اس وقت اللہ کا حکم آئے گا تمام انبیاء کو اسی دوسری یہ مرحلے ہے انبیاء کو حوض دیا جائے گا ہر نبی کے پاس ایک حوض ہوگا حوض یعنی پانی پینے کے ایک جگہ ہوگا ہر نبی کے نبی اسی حوض پر اپنے ممبر لگا کے بیٹھا رہے گا اور جو بھی مومن میں سے آتا ہے اس کو پلاتا ہے اور یہ کون پی سکتا ہے اور کس طرح اللہ دیں گے دیکھتے ہیں یہ ہر نبی کو دیا جاتا ہے جیسے کہ پہلے اور میرے حوض سے پیئیں گے اور اکثر لوگ میرے پاس آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے نام کیا ہے دیکھیے یہ اس کے لیے خاص بھی در ہونا چاہیے کیونکہ اس میں وہ تفصیلات ہے حود کوسر اور نہر کسر میں فرق ہے بہت سے لوگ یہ فرق نہیں کر پاتے ہیں یعنی ہود الکوثر اور نہر الکوثر میں بہت ہی فرق ہے ہود الکوسر یہ ایک حوض ہے یہ نہر نہیں ہے یعنی ایک ندی نہیں ہے اور یہ کہاں ہوگا یہ جنت سے پہلے یہ حساب کتاب سے پہلے یہ ہوگا اور نہر الکوثر یہ جنت کے ایک ندی ہے اور فرق ہے ہرد ال کوثر مومن لوگ پیئیں گے اور نہر الکوثر بھی مومن لوگ پیئیں گے لیکن حوض یہ ارض محشر میں پیئیں گے اور نہر الکوثر جنت میں لوگ گے اس لیے دونوں میں الگ الگ حدیثیں ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ایک ہی چیز ہے نہیں آئے چیز نہیں ہے بلکہ الگ ہے قرآن میں انا اپینا کل یہ ندی کے صفات ہے اللہ پرمۃ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کے ندی دی ہے یعنی نہر دی ہے یہ جنت میں ہے اور جنت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا گیا ہے تمام ابیوں کے دیا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے سب سے بڑا حوض سب سے سب سے خوبصورت اور سب سے لذیذ پانی اسی کہے گا اس کی کیا صفات بات ہے جیسا کہ حدیث بایا میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پانی بہت ہی لذیذ ہے کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی اور اس کے علاوہ اور مزید صفات یہ حدیث میں پڑھتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ میرا حوض اتنا اتنا لمبا ہے اتنا اتنا نے اللہ کے رسول کچھ مقدار ذکر کی حدیثوں میں الگ الگ روایت میں دوسرے حدیث میں آتا ہے اتنا اتنا لمبا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ستاروں کی تعداد کے برابر اس پہ جام ہے جو پیالے ہوتے پانی پینے کے لیے ستاروں کے تعداد ستارے کتنے ہوتے ہیں اب ابھی مہا شارجہ مت دیکھو آپ جہاں کہیں جنگل میں چلے جاؤ یا گاؤں میں جہاں لائٹیں بند ہو جاتی ہے کتنا ستارے ہوتے ہیں آسمان میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی کے برابر اتنے ہی جام اور یہ ہوں گے پانی پینے کے لیے اس کے پانی کی خوشبو مشک سے زیادہ ہے اس کے خوشبو مشک سے زیادہ بھی خوشبودار ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے جو شخص ایک بار حوض کو سر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو شخص اس سے محروم رہے گا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا تو دیکھیے وہ ارد مقصر پہ لوگ پیاسے رہیں گے پریشان رہیں گے سب پریشان رہیں گے تو لوگ مومن لوگ آئیں گے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول ساسل کلو کو پلائیں گے ایک بار پینے کے بعد یہ پہلی خوشخبری ہے کیونکہ جو پی لیتا ہے اور وہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ مومن ہے اور جس کو فرشتے دھکا دے دیں گے ان کو واپس کر دیں گے وہ یا تو منافق ہے یا تو مرتد ہے یا تو وہ کیا ہے وہ مبتدع ہے یعنی بداعت کرنے والا شخص ہے تینوں لوگ ان لوگ کو ہٹایا جائے گا حوض نہیں پی پائیں گے اور کبھی نہیں پی سکتے ہیں جیسا کہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی فرماتے ابن کے رسول حدیثی کی حدیث ہے رسول اللہ فرمات یعنی میں ہاؤس کے پاس میں سب سے پہلے جاؤں گا اور تم لوگ انتظار کروں گا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں منوریدا ہو شرین جو بھی شخص وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور پی لیتا ہے اس کو کبھی پیاس نہیں آئے گی پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے پینے کے لیے میں اس کو پہچانتا میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں وہ عریف وہ بھی ہمیں پہچانتے ہیں پھر اللہ کا رسول نہ ہو پھر ہمارے ان کے درمیان ایک حائل قائم ہوگا یعنی فرشتے آئیں گے دھکا دے دیں گے انہوں کو پینے نہیں دیں گے یہ حدیث بخاری و مسلم کے تیئے، کون لوگ ہیں یہ لوگ ابھی ان کی صفت آئے گی اسی طرح ایک حدیث مل کا رسمی چند حدیث ذکر کرتا ہوں تاکہ اس میں سمجھ ملے ایک حدیث من اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترا پی اباری قزہ کا سونے اور چاندی کے جام آسمان کے ستاروں کے برابر دیکھو گے مسلم کے ہے تو یہاں دریے ایک مزید فائدہ یہ ہے کہ یہ جام جو برتنے ہوں گے یہ شیشے اور کوئی چیز کے نہیں بلکہ سونا اور چاندی کے ہوگا اور یہ جنت کے یہ سونا چاندی جنت کے سونا چاندی اور دنیا کے میں دنیا میں فرق ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے یہ اگلے حدیث میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کے حوض کا عرض کتنا ہے لمبائی نہیں چوڑائی کتنا ہے. یہ چوڑائی اتنا ہے اور لمبائی آپ لوگ خود سوچ لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدینے سے لے کر عمان تک عمان کہاں ہے عمان جوردن میں وہاں کے دارالحکومت ہے اور مدینہ اللہ کے رسول کے شہر ہے عمان اور مدینے کے درمیان تقریباً ایک ہزار کی دوری پہ ہے اور کچھ روایت میں دوسرے دوسرے شہر اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے یعنی یہاں بتانا ہے کہ بہت ہی چوڑائی بہت زیادہ ہے اللہ کے رسول یہ چوڑائی لمبائی تو اور ہوگی پھر اللہ کے رسول نے کہا لوگ نے پوچھا وہ کیسے پانی یعنی وہ کیسے ہوگا تو آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پھر آپ نے فرمایا میرے حوض میں جنت کے دو پرنالوں سے پانی آئے گا پرنالے پائپ جو ہوتے ہیں پانی جہاں سے آتا ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے یہی اللہ کا رسول ذکر کرتے ہیں دو پرنالوں سے پانی آئے گا ان میں سے ایک پرنالا سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کو ہوگا یہ مسلم کی ہے یعنی یہ جنت سے پانی آئے گا یہ عام پانی نہیں جنت سے اور یہ کون لوگ پیئے گا بتایا گیا کہ مومن لوگ صرف پیئیں گے تین قسم کے لوگ ان کو واپس کیا جاتا ہے مرتد اور منافق منافق عموماً جو نفاق اکبر مرتد کی طرح اور اسی طرح جو بدعت کرتے ہیں کیا دلیل ہے حد بخاری کی روایت اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کو سر پر کھڑا رہوں گا لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے سے آئے گی میں انہیں پہچان لوں گا یعنی میری امتی ہے اتنے میں میرے اوروں کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا یعنی فرشتے ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے وہ اس جماعت سے کہے گا ادھر آؤ میں کہوں گا انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو یعنی فرشتے آئیں گے ان کو ہٹائیں گے راستے سے اور کہیں یہاں آؤ اور بائیں طرف لے جائیں گے یعنی جہنم کی طرف ان کو لے جائیں گے تو پھر میں کہوں گا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو یہ میری امتی ہی ہیں تو وہ لوگ فرشتے کہیں گے آپ کے بعد یہ لوگ اپنے ایڑوں کے بل یعنی دین اسلام سے پھر گئے تھے یعنی کفر کے حالت پہ آگئے یا اسلام لانے کے بعد اسلام کے خلاف کوئی عمل کرتے جو ردت تک پہنچتے ہیں تو مرتد لوگ ان لوگ پیے پہنے، نہیں پی پائیں گے اسی طرح جو لوگ بدعات میں معروف رہتے ہیں آج کل بدعات کتنا منتشر ہے کتنا بھی جہاد کرو کوشش کرو بدعات ختم کرنے کے لیکن لوگ نہیں مانتے آشو رکھا لانے والا اس میں دیکھ لو میں سمجھتا کہ پورے سال میں جتنا اس میں بدعات ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی ہے اتنا زیادہ بدعات ہے کہ کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے اور آشور میں بتایا گیا ہے کہ آشورے میں صرف روزہ رکھنا ہے نہ کوئی خاص نماز ہے نہ کوئی خاص ذکر ہے نہ کوئی خاص عبادت ہے یعنی اگر انسان عام دنوں میں جو کرتا کرے صرف فرق روزہ رکھنا ہے لیکن اس میں پانی پلانا حضرت حسین کے نام سے یا ان کے نام سے کھانا کھلانا یا تازیاں نکالنا یا حلوہ بانٹنا یا کچھ بھی کرنا یہ سب گمراہی اور ضلالت ہے تو یہ لوگ جو بدعت پہ قائم رہتے ہیں اور ان لوگوں کو دھکا دیتے لے جانے کے لیے ان کی سزا اللہ کے رسول یوں فرماتے ہیں الفرت کم الحد یعنی اللہ کے حوض پر تمہارا میں یعنی تمہارے تئی میں یعنی وہاں انتظار کرتا ہوں اور تم لوگ کو میں وہیں آگے جا کے انتظار کرتا ہوں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولے اور پرانا رجاء اللہ کے رسول آگے آخر حدیث تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کے کیسی, کیسی بدعات شروع کر دی تو اللہ کا رسول کچھ شروعات میں آتا میں کہوں گا سحقن سحقن. یعنی ان لوگ ہے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے ان لوگوں کے ہلاکت ہے ہٹا دو تو یہ انسان جو بدعات میں رہتا ہے انسان ہمیشہ سنت کی پابندی کرے تاکہ وہ قیامت کے دن وہ پانی پی لے اور تاکہ اس کو مل جائے اور جو جس کو پانی مل جاتی ہے مل جاتا ہے سمجھو یہ خوش نصیب انسان ہے اور یہ سب سے پہلے خوشخبری ہے ارد محشر میں یعنی پہلی نہیں بلکہ دوسری خوشخبری ہے کیونکہ خوش خوشخبری یہ ہے کہ لوگ ارش کے نیچے رہیں گے اور جو لوگ دھوپ میں رہیں گے ان لوگ کی یہ پہلی خوشخبری ہے کیونکہ ابھی وہ لوگ پریشان تھے جب پانی پی لیں گے اور ان کو رد نہیں کیا جائے گا تو وہ پانی پیے گا اور اس کو کبھی یار وہ کبھی بندہ پیاسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ذکر کی تاکہ انسان اس کے لیے تیاری کرے تاکہ انسان دل لگا کے انسان وہ پانی پینے کے لیے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کرے اور انسان گناہوں سے دور رہے اور اللہ کے رسول کو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ میرے امت کی شخص ہے کس طرح وضو کے اثر سے یعنی جو لوگ وضو زیادہ کرتے ہیں اور نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں یہ قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگا اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ہم لوگوں کو کس طرح پہچانو گے کہ ہم لوگ آپ کے امت کی امت کے لوگ ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بن اظہر اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی جگہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمک رہے ہوں یہ صفت تمہارے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوں گی یہ ہم لوگ کے یہ اللہ کے رسول کی امت لیکن باقی لوگ کہاں جائیں گے جو اللہ کے رسول کی امت کے لوگ نہیں ہیں وہ لوگ اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے یعنی جو مومن حضرت آدم کے زمانے میں تھے اور اسی کے زمانے میں ایمان لا اور منے اور اس کے بعد یہ لوگ حضرت آدم کے پیچھے جائیں گے اور جو موسا کے زمانے میں تھے حضرت موسی کے پیچھے اور جو حضرت عیسیٰ حضرت عیسی کے پیچھے تو ہر ایک اپنے نبی کے پیچھے جائے گا اور اسی سے پانی پئیں گے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ممبر میں رہے گا اور اس کے علاوہ اور کچھ تفصیلات ہیں وقت نہیں ہے مرنا میں ذکر کرتا تو یہ دوسری بات ہے کہ لوگ پانی پئیں گے اور پانی ارد مشور میں پینے کے بعد مومن لوگ جب پی لیں گے تو کبھی پیاسے نہیں ہوں گے اور کافر لوگ پیاسے رہ جائیں گے اور ان کی پریشانی بڑھتی جائے گی پھر اس کے بعد پھر اس کے پانی پینے کے بعد پھر لوگ اسی حالت پہ رہیں گے پھر پریشان ہو جائیں گے لیکن پیاسے نہیں ہوں گے لیکن انتظار کرتے کرتے سارے لوگ تھک جائیں گے اب تک کہ مومن لوگ وہ لوگ تھک جائیں گے پھر کیا کریں گے تھکنے کے بعد اب اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ و کو ابھی اس وقت نہیں دیکھیں گے نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کوئی نشانی کیونکہ اللہ سبحانہ و بالکل اوپر رہیں گے وہ لوگ اور ادنا رہیں گے اللہ سب ابھی تک آئے نہیں تو وہ لوگ کس کے پاس جائے اور اس وقت ارد محشر میں سارے لوگ جانیں گے کہ انبیاء سے بڑھ کر اور کوئی انسان نہیں ہے تو تمام لوگ کس کے پاس جائیں گے دوڑیں گے انبیاء کے پاس دوڑیں گے کیوں جائیں گے ان لوگ کے پاس ان لوگ سے یہ تبسل کرنے کے لیے تبسل مطلب یہ نہیں کہ ان سے یہ مانگیں بلکہ یہ کہیں گے کہ آپ لوگ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ ہوا ہی حساب کتاب شروع کر دیں کیونکہ ارد محشر میں ایک دو دن کے مسئلہ نہیں پچاس ہزار سال انتظار کرتے کرتے انسان تھک جائے گا تو اس لیے اس کے بعد وہ لوگ کہاں جائیں گے انبیاء علیم السلام السلام کے پاس جائیں گے اور وہ لوگ سوال کریں گے کہ آپ آپ لوگ سفارش کریں گے سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے کیونکہ آدم علی والسلام وہی کیا ہے تمام انسانوں کے باپ ہیں اور بلکہ انبیاء کے والد وہی ہیں اور سب سے سب سے پہلے نبی جس کو بھیجا گئے کون ہے حضرت آدم علیہ سولات والسلام اس کے بعد حضرت آدم کے بعد سے حضرت آدم کے بعد پھر حضرت نوح اور اس طرح الگ الگ روایات میں ہیں لیکن لوگ پریشان ہو کے انبیاء کے پاس جائیں گے جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں حضرت انس کی روایت ہے اللہ کے رسول حدیث تھوڑی لمبی ہے بے جلدی پڑھتا ہوں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول سر نے فرمایا قیامت کے روز لوگ اکٹھے ہوں گے یعنی عرض مشرم میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کروانی چاہیے کسی کے سفارش کرنا چاہیے تاکہ حساب ہو جائے کچھ روایت میں آتا ہے لوگ اتنا پریشان رہیں گے حتیٰ کی تمنا کریں گے کہ چاہے جہنم میں چلے جائے لیکن یہاں انتظار نہ کرنا پڑے کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ آگے مرحلہ کیا ہے تمنا صرف کرتا رہتا ہے آج کل بہت دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی تو کیا سوچتا ہے کر یہ مصیبت کیسے آگے وہ آتی تو اور اچھی ہوتی نہیں انسان جانتا کہ وہ مصیبت میں تو اور پریشانی ہے اس لیے بہت سے لوگ پریشان ہوں گے تو خودکشی کر لیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ موت کے جو پریشانی ہے وہ،, وہ کتنا دنیا کی اتنا بھی بڑی, بڑی پریشانی ہوتی ہے موت کی پریشانی اور بڑی ہوتی ہے تو انسان جب ظاہر رہتا ہے تو کچھ اور تمنا کرتا ہے تو اللہ کا رسول یہاں برماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کروانی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ نہیں اس جگہ نہیں ارد مشرق کی تکلیف سے نجات دے چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ حضرت آدم سے کہیں گے یہ مومن لوگ یہ عام لوگ سب لوگ کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا یہاں زیادہ تر کہ مومن لوگ ہی آئیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے حضرت آدم سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں آج ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کر دیں یعنی تاکہ سفارش کریں تاکہ حساب کتاب اللہ شروع کریں آدم علیہ سلاد وسلام رہیں گے کیونکہ وہ منظر خوفناک منظر رہے گا اور اتنا ہمت نہیں ہوگی وہ بھی پریشان رہیں گے تو کیا ہے آدم کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور اپنے غلطیات کر کے نادم ہوں گے حضرت آدم اپنی غلطی کون سے غلطی کی حضرت آدم وہی درخت سے جو اللہ نے روکا ہے اسے کھا کے وہ کیا ہے وہ غلطی وہی کی ہے لیکن دنیا میں اللہ نے توبہ کی کہ نہیں توبہ کر دی لیکن پھر بھی سوچیں گے کہ میں نے غلطی کی کیونکہ وہ منظر اس طرح ہوگا آدم کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ سلا تو السلام کے پاس جاؤ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں حضرت آدم کہیں گے لوگ حضرت آدم کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اور وہ اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے کون سی غلطی کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ غلطی یہ کی ہے کہ حضرت موہ کی نجات کے بعد یہ کہنے لگے کہ اللہ میرا بیٹا وہ بھی ہلاک ہوگے یہ میرا بیٹا ہے اور تمہارا وعدہ کہ آپ مجھے رسوا نہیں کرو گے تو اللہ بتا بتایا کہ نہیں وہ تمہارے خاندان اگرچہ آپ کے بیٹا ہے لیکن حقیقت میں تمہارا کیا ہے تمہارے تمہارے گھر والے کا نہیں کیونکہ کافر تھا تو حضرت آ... نوح توبہ کیے یہ غلطی نہیں ہے انبیاء اس طرح غلطی نہیں کرتے لیکن اس وقت اتنا ہولناکی ہوگی کہ وہ لوگ احساس کریں گے کہ یہ غلطی ہے پھر وہ کہیں گے حضرت کہیں گے کہ تم لوگ حضرت آ... ابراہیم کے پاس جاؤ انہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے یعنی خلیل بنایا ہے حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ وہ, آ... وہ کہیں گے حضرت آدم لو... حضرت ابراہیم کہیں گے لوگوں سے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا وہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہوں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ موسا کے پاس جاؤ حضرت آدم کی ابراہیم کون سی غلطی ہے؟ اگر دیکھا جائے غلطی نہیں تھی لیکن وہ احساس کرتے کہ میں نے غلطی کی کہتے ہیں میں نے دو بار جھوٹ بولی جیسے کہ ان لوگ جب ان کے خان خان قوم والے کہنے لگے کہ آپ چلو ہم لوگ کے ساتھ یعنی ان کے ایک میلہ تھا یا کوئی خوشی تہوار تھا تو کیا کہ حضرت حضرت ابراہیم کے میں بیمار ہو تو بیمار مطلب یہاں ایک حجت کام کرنے کے لیے کہا وہ جھوٹ نہیں تھا کیونکہ حجت کام کرنے کے لیے بات اس طرح بدلے اور اسی طرح اور واقعات ہے تو یہ یاد کر کے وہ کہیں گے میں نے غلطی کے سوچو انبیاء یہ جو غلطی نے اس کو یاد کریں گے ہم لوگ خود سے غلطی پر ہم لوگ ڈریں گے اتنا ہم لوگ غلطی کرتے رہتے ہیں جھوٹ روز بولتے ہیں گالی روز بکتے ہیں پھر بھی ہم لوگ کے دل میں ایک خوف نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ کی حالت سوچو کہ انبیاء اتنا ان لوگ کے اونچا مقام ہے پھر بھی ایک غلطی سے ان لوگ اتنا ڈرے رہیں گے تو ہم لوگ طرح ہم کا کی حالت کس طرح ہوگی حضرت آدم حضرت ابراہیم کہیں گے کہ تم لوگ موسا کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں براہ راست کلام سے نوازا لوگ حضرت موسا السلاط وسلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اپنے گناہ نے ذکر حضر حضر عیسی کے پاس جاؤ لوگ حضرت عیسی کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا لوگ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگلے پچھلے حال حضرت عیسیٰ کہیں گے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اللہ کے رسول فرماتے میرے پاس اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے میں اللہ تعالی سے باریابی کی اجازت طلب کروں گا یعنی طلب کروں گا کہ میں دعا کروں سفارش کروں اور جیسے ہی اپنے رب کو دیکھوں گا سجدے میں گر پڑوں گا اللہ کے رسول کی ذلت کے ساتھ اللہ کے لیے ذلت کرنا ایک بڑی بات ہے تو اللہ رسول اللہ کو جس طرح جس طرح کی دیکھیں گے یا کچھ نشانات دیکھیں گے تو فورن سجدے کے لیے گر جائیں گے اللہ کے رسول فرما, فرماتے ہیں کہ دیکھ سجدہ میں گر پڑوں گا اللہ تعالی جتنی مدت تک چاہے گا کچھ میں آتا بہت ہی لمبی سجدہ کچھ علما کہتے ہیں ایک دن دو دن نہیں بہت ہی لمبی سجدہ کریں گے پھر مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا اللہ ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی مدت تک چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا پھر کہا جائے گا سر اٹھا اللہ کے رسول سے کہا جائے گا ارف آرا سر اٹھاؤ سل توڑا سوال کر دیجئے تم دیے جاؤ گے بات کرو سنی جائے گی سفارش کرو قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ کی اجازت سے اپنے رب کے حمد و ثناح کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا اس وقت سکھائے گا اللہ کے رسول کو بھی وہ حمد و ثنا جس طرح کرنا چاہیے ابھی دنیا میں یاد نہیں تھا کہیں اللہ کے رسول میں اس وقت مجھے سکھایا جائے گا میں وہ حمد ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضول لوگوں کے لیے سفارش کروں گا یعنی اللہ سول حساب کتاب شروع کرے یہ پہلے سفارش ہے جو اللہ کے رسول کریں گے دوسری بات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے بعد بھی کریں گے تو یہ پہلا سفارش ہے تاکہ صرف اللہ حساب شروع کرے اب اللہ سبحان اس کے بعد اللہ سبحانہ و آئیں گے اور نازل ہوں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ تیسری بات ہے پتا ہے کہ شروع شروع لوگ جمع ہوں گے حرد حوض سے لوگ پانی پئیں گے تیسرا مرحلے یہ کیا شفاعت ہوگی یہ اصل شپات اس کو مقام محمود کہتے ہیں اور باقی اللہ کا رسول کریں گے وہ حساب کتاب کے بعد یہ تیسرا ہے چوتھی کیا ہوگا اس کے بعد اللہ سہاتال آئیں گے اور حساب کتاب کے لیے کس طرح اللہ آئیں گے کس طرح زمین میں اتریں گے انشاءاللہ یہ اگلے دس میں ذکر کریں گے لیکن باقی اعمال میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں اور پھر اگلے بار ہے اگلے بار تفصیل کرتا ہوں تو اس کے بعد اللہ سہات آئیں گے اور نام اعمال یہ لوگ امال پیش کیا جائے گا کتاب سے پہلے امال پیش کیا جائے گا کہ کون مومن ہے کون متقی ہے کون فاجر ہے کون فاسق ہے کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے کوئی کم پسند ہے کون سے اعمال کچھ لوگ کے حالات اس وقت بدل جائے گی جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ جو چور جو چوری کرتا ہے وہ اس, اس کے حالت کھل جائے گی جو بھیک مانگتا ہے وہ بھی اس کے حالت یعنی لوگ کے حالات اعمال ظاہر ہونے لگے گی کہ فناہ بندہ کیا زیادہ عمال کرتا تھا کون زیادہ کم کرتا تھا کون یہ برائے کرتا تھا کوئی کم کرتا تھا کچھ علماء کہتے اسی مرحلے پہ لوگ یہ اکثر لوگ کے حالات بدل جائے گی اور یہاں لوگ پہچاننے لگیں گے کہ یہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ یہ شاء ذکر کیا جائے گا پانچواں کیا ہے پہلا حساب ہوگا پہلا حساب کتاب دینے سے پہلے اللہ کریں گے یہ آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ سبحان و لوگوں سے حساب کتاب کچھ لیں گے لوگ انکار کریں گے لوگ اعتراض کریں گے لوگ جھوٹ بولیں گے اللہ سمحانہ تعالیٰ اس کے بعد کتاب دیں گے تو چھٹی چیز یہ ہے کہ کتابیں اڑتے آئیں گے اور تمام لوگ اپنی کتاب لیں گے کوئی دائیں لے گا اور کوئی بائیں لے گا کتاب لینے کے بعد ساتویں یہ ہے کہ لوگ کے حساب دوبارہ کیا جائے گا کتاب ہاتھ میں رہے گا اور گواہی دی جائے گی گواہی دینے والے آ جائیں گے پھر اس کے بعد کتاب کھولنے کے بعد سب کو لوگ کھولیں گے پڑھیں گے پھر اللہ سبحانہ وہاں دوبارہ حساب کریں گے اور بعد میں اس کے بعد آٹھواں یہ ہے کہ ترازو لایا جائے گا تاکید کے طور پر اب ایک بار کافی کے اللہ حساب کیے لیکن تاکہ کسی کے دل میں شک اور یا نہ رہے کسی کے دل میں شک نہ رہے تو اللہ ہر طریقے سے پورا حق ثابت کر رہے اس لیے اللہ برمات ملا سنشیا آج کے دن کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان اللہ عمقال کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے تو یہ اللہ سب دکھا رہے بندوں کو کہ یہ سب ہوگا ایک وجہ یہ ہے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں یہ بہت ہی ہولناک منظر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ کوئی بھی کسی کو ہجت باقی نہ رہے کیونکہ کچھ لوگ کتابوں پر اعتراض کریں گے تو گواہی دینے والے آئیں گے تو وہ خاموش ہو جائے گا اور کچھ لوگ الٹا ان لوگوں کی گواہی کافی ہے تو آٹھواں یہ کہ رکھا جائے گا اور ترازو میں کیا تولا جائے گا یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ذکر کیا جائے گا اور ترازو کی صفت کیا ہے وہ ذکر کریں گے اور کچھ منظر کچھ لوگوں کے مومن اور کافروں کے حالات ذکر کیا جائے گا نمبر نو یہ ہے اس کے بعد جب کتاب حساب سب کچھ ہو جائے گا اب اس کے بعد لوگ الگ الگ یعنی گروہوں میں بٹ جائیں گے ٹولیوں میں بٹ جائیں گے جو انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے جائیں گے تو حضرت عیسی کے مطبے ان کے پیچھے جائیں گے ہر اپنے نبی کے پیچھے جائیں گے منافق لوگ بھی مومنوں کے ساتھ آئیں گے لیکن اس کے بعد انوں کو الگ کیا جائے گا جیسا کہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ذکر کریں گے نمبر دس یہ کہ پل رکھا جائے گا اور یہ پل جہنم کے اوپر ہے سارے لوگ اس کو اس, اس کے اوپر سے گزریں گے اس کے آخری چیز آخری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پل گزرنے کے وقت جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ پار کریں گے جنت جائیں گے یہ انشاءاللہ جو یہ اہم گیارہ باتیں آخری مرحلہ جنت اور جہنم ہے اور یہ کس طرح ہوں گے یہ انشاءاللہ اس کے لیے ہر تقریب موضوع کے لیے ایک الگ درس ہوگا میں زیادہ تفصیل سے اسی لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ ہمیشہ یہ بات دل میں رکھیں ہمیشہ یاد کریں کبھی ہم لوگ قیامت کے منظر نہ بھولیں افسوس کی بات یہی ہے کہ اکثر مسلمان جنت اور جہنم کے بارے کچھ جانتے نہیں ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ یا حدیثیں پڑھتے ہیں تو تصور نہیں کر پاتے ہیں کہ کس طرح ہوگا اور دوسری بات اس وجہ سے ہے کہ جب کبھی ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں پھر جس حدیث میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے کچھ اور ہے تو ہم لوگ کے سمجھ میں ایک انسان یعنی یہ سمجھتا کہ اس میں تضاد ہے تو کچھ انکار بھی کرنے لگتے ہیں اس لیے بہت سے افسوس کے بعد عوام نہیں کچھ لوگ جو فلسفی لوگ تھے اور کچھ لوگ جو زیادہ اکلانی لوگ تھے بہت سے قیامت کے مناظر اور بہت سے مسائل انکار کر دیے کس وجہ سے ہیں یہ حدیث میں یہ نہیں ہے اس حدیث میں یہ بتایا گیا دوسرے حدیث میں یہ بتایا گیا کچھ حدیث میں آتا کہ حساب پہلے ہوگا پھر کتاب دیا جائے گا اور کچھ میں آتا ہے نہیں کتاب پہلے دیا جائے گا پھر حساب کریں گے اور کچھ میں یہ آتا کہ اللہ سہارتا پہلے آئیں گے اور کچھ میں آتا ہے کہ اللہ بعد میں آئیں گے کچھ میں آتا کہ اللہ دیکھیں گے نہیں کچھ میں آتا کہ اللہ بات کریں گے تو یہ وضاحت کے لیے یہ مسائل الگ الگ, الگ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ یہ بار یہ تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے قصے کے طور پر نہیں کہانی کے طور پر نہیں کیا فائدہ انسان اگر درس میں آتا ہے اور اس کے دل میں وہ کچھ خوف ہی نہیں ہوتا نہ اس کی ایمان بڑھتا ہے یہ درس کے بعد یا ایسی باتیں سننے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کے خوف پیدا کرنا چاہیے درنا چاہیے اپنی کیفیت بدلنی چاہیے بہت سے لوگ کی حالت وہی ہے میں ایک بار میں حقیقت کی بات کہہ رہا ہوں اس وجہ یہ میں تیسرا بار یہ تقریباً مثال ذکر کرتا ہوں اس سے پہلے الگ مسجدوں میں میں نے ذکر کی ہے لوگ کی حالت وہی ہے جو نمازی نہیں ہے وہی حالت پہ ہے اور جس کے حالت بالکل نہ داڑھی نہ موچ نہ اللہ کے خوف ہے اس کی حالت آخری درس تک وہی رہتا ہے تو کیا فائدہ ہے انسان یہ درس سنتا ہے اور نکلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ منافق لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے پھر آپس میں کیا کہتے ماتا کالا حنف اللہ کے رسول نے کیا کہا بھی یعنی بھول جاتے تھے مذاق میں کہتے تو اس لیے یہ حد مسجد تک مت رکھو انسان تبدیلی لائے اپنی زندگی میں یہ خوف رکھنا چاہیے یہ منظر یہ حقیقی ہے یہ ہم لوگ کے ساتھ ہوگا یہ کسی اور کی قصہ کہانی نہیں ہے یہ ہم لوگ کے ساتھ ہوگا ایک دن ہم لوگ مریں گے ایک دن ہم لوگ بھی ارد مشرب کھڑے ہوں گے ہم لوگ بیڑے ڈرے رہیں گے ہم لوگ بھی بغیر بدن میں ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا ہم لوگ کے بھی کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس لیے ہم لوگ بھی اس کے لیے تیاری کریں اگر ہم لوگ ابھی نہیں تیاری کریں گے تو کب کریں گے اسی لیے یہ بہت ہی اللہ نے ہم لوگ دی ہے ہم لوگ کو مال دی ہے کہ تاکہ ہم لوگ تیاری کریں لیکن ہم لوگ اس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے غافل ہے انشاءاللہ اللہ اگلے درز میں یہ ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی آئیں گے اور کس طرح شروع ہوگا حساب کتاب کے منظر کس طرح ہوگا کس طرح لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کس طرح حساب کتاب کے مسائل ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ کتاب اور میزان تنازع اور حساب اور اس کے بعد اور بہت سارے مسائل انشاءاللہ یہ اگلے دروس میں ذکر کریں کم سے کم ابھی پانچ چھ یا دس در تک چاہیے تاکہ اس میں پورے مسائل یہ مکمل ہو جائے اور شفاعت کے مسائل انشاءاللہ خاص اس کے لیے درس رکھیں گے کیونکہ شفات ابھی ایک قسم صرف ذکر کیا گیا اس کے علاوہ بہت سارے اقسام ہیں اس کے لیے انشاءاللہ خاص درس ہوگا جب یہ مسائل پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ذکر کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعلیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ ہم کے دل میں ایمان مضبوط رکھے اور ہمیشہ ہم لوگوں کے دل میں اللہ کے صفع خوف رکھے اور عذاب سے ہم لوگوں کو بھی بچائے صلی اللہ علیہ وعلا محمد وعلی اعلیٰ و